وقال قرف الكتاب موسی اور کتاب میں موسی علیہ الصلوۃ والسلام قاضی کا کر کار انہو کان مخلصا و کان رسولا نبییا یقینا وہ مخلص تھا خالص کیا ہوا تھا اور ایسا رسول تھا جو نبی تھا و نادایناه من جانب التور الايمنی اور ہم نے اسے پہاڑ کی دائیں جانب سے آواز دی وقربنا نجيیا اور ہم نے اس کو قریب کیا سرگوشی کرتے ہوئے وہ حبنا لہ من رحمتنا اخاه هارون نبی اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بنا کر دیا عطا کیا وعلیکم السلام والقر فل اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کر ان کان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا یقینا ووعدك سچا اور رسول نبی تھا و کانا امر اللہ و زکاتی و عند و ربی ہی مرغی اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسند کیا ہوا تھا بلقرف الکتابی ادریس اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر انہ ہو کانا صدیق نبی یا یقیناً وہ نہایت سچا تھا نبی تھا اور افانہ مکان علی اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا اسرائیل امن حدینہ وبینہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوک کے ساتھ سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد سے اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا اعز اللہ علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا جب ان پر رحمان کی آیات پڑی جاتی تھی وہ سیدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تو خلف من بعدهم خلف ان کے بعد ایسے نالائق جانشین ان کی جگہ آئے الشہباد جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے يلقون تو عن قریب و گمراہی کو ملیں گے غی کہتے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے کو کو بھی, کہتے خسارے کو بھی لیں گے اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُدْلَمُونَ شَيْئًا مَگر جس نے توبہ کیا اور ایمان لے آیا اور نیک سال اعمال کیا وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے جنت عزن للہ تھی وعد الرحمن وعبادہ بالغیب وہ ہمیشکی کی جنتیں جس کا وعدہ الرحمن نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے بن بیکھے غیب پ انھو کان وعدہم افیا یقینا اس کا وعدہ آنے والا ہے یا آیا ہوا ہے مطلب ہے کہ پورا ہونے والا ہے لا یسمعن فیھا لغوا الا سلام اب اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے مگر سلام ولہم رزقہم فیھا بکرتن وعشیا اور ان کے لئے ان کا رزق ہوگا صبح و شام تلک جنت اللہ نور تم عباد کا نتقیا یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہو و مانا تنظر اللہ اور ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ لہمہ بین ایدین و ماخل نما بین ادالق اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگ ہے اور جو ہمارے پیشے اور جو کے درمیان ہے کا نسیہ والا نہیں رب السماوات والارض وما بینہما آسمانوں اور زمینوں اور زمین اور جون دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے فاعبدہو اس کی عبادت کر وستفبر لعبادتی ہی اور اس کی عبادت پر خوب صبر کر حل تعلم لہو سمیع کیا تو اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَيْدَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اَخْرَ جُحِيَّ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا مر گیا تو کیا میں ان قریب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، نکالا جاؤں گا من قبل ولم کیا اور انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہیں تھا فضا ربی کا پس تیرے رب کی قسم اللہ ہم ان کو جمع کریں گے وہ شاطینہ اور شیطانوں کو جہنم سیا پھر ہم ان کو جہنم کے ارد گرد جمع کریں گے جسیہ گھٹنوں کے بال من پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے اس شخص کو ائی اشد الرحمان جو ان میں سے رحمان کے خلاف زیادہ سرکشی کرنے والا تکبر کرنے والا ہے پھر ہم زیادہ جاننے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس میں جھونکے جانے کے داخل ہونے کے زیادہ حقدار ہیں وَإِم إلا اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے حتم یہ ہمیشہ سے تیرے رب کے ذمے قطری بات ہے اس کا فیصلہ کیا گیا ہے حتمی فیصلہ کیا گیا ہے نجل ونغر پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی افتیار کیا اور ظالموں کو ہم چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بال اذا تطلع علیہم آیاتنا بیانات اندبن پر ہماری آیات بیانات کی تلاوت کی جاتی ہے قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہیں کہتے ہیں جو ایمان لے آئے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنٌ اِذِيَّا احسن ددیا کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ زیادہ بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر ہے مجلس کے اعتبار سے وہ کم ہلکنا قبل احسن أَثَاثًا اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دی کتنے ہی زمانے ہلاک کر دیے جو ان سے زیادہ اچھے تھے اساسے کے اعتبار سے اور شکل و صورت کے اعتبار سے قل کہتی جیئے من کا نفق بالالتی جو کچھ گمراہی میں ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا تو رحمان یعنی اللہ تعالیٰ ان کو محلت دے ایک مدت تک حَتَّى اِذَا رَأُوا مَا يُعَدُونَا حَتَّ جہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے ام الزاب و ام سا یا تو عذاب اور یا پھر قیامت کو فسا من هو شرم مکان و اذا کو جمدہ تو یہ ضرور جان لے گے کہ کون ہے جو مقام میں زیادہ برا وق و مرتبے میں زیادہ برا ہے اور لشکر کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے وہی عزیز اللہ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا انہیں زیادہ کر دے گا ہدایت میں خیر عند ربك اور باقی رہنے والے نیک عمل وہ بہتر ہیں تیر رب کے ہاں خواب کے اعتبار سے اور لوٹنے کے اعتبار سے کیا اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور دی جائے گی کہ اس نے غیب پر جھانکا ہے غیب پر اطلاع پائی ہے امت خرحمان یا اس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے رکھا ہے کل ہرگر نہیں سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا جو وہ کہتا ہے ہم ان قریب اس کو لکھیں گے اور عذاب میں اسے بڑھائیں گے بہت بڑھانا یا مہلت دیں گے اس کو عذاب میں مہلت دینا کافی دیر تک عذاب دیتے رہیں گے و ان انصہ ما یقول و یاتینا اور ہم اس کے وارث ہوں گے ان چیزوں میں جو یہ کہہ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس اکیلا आएगा واتخذوا من دون الله الہات ليكون لهم عزہ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے باعث سے عزت ہوں عزت کا سبب بن جائیں کلا کل ہرگز نہیں سيكفرون بعبادتهم وعن قريب ان کی عبادت کا انکار کریں گے ويكونون عليهم ضدا اور وہ ان کے خلاف مد مقابل بن جائیں گے علم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم عذاب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بیشک اب نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں خوب ubhartay ہیں فلا تعجل علیہم فسطو نا ان پر جلدی کر انما نعدلہم عددا یقینا ہم ان کے لیے گن رہے ہیں اچھی طرح سے گننا شمار کرنا یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا جس تنہم المتقیوں کو جمع کریں گے رحمان کی طرف وفد کی صورت میں مہمان بنا کر ونسوق المجرمین الى جهنم فردہ اور ہم مجرموں کو چلائیں گے جہنم کی طرف گردہ پیاسے لا یملکون الشفاعہ وشفاعت کے مالک نہ ہوں گے الا من اتخذ عند الرحمن یھدا مگر جس نے رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا وہ الرحمن والدہ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے لقد جئتم اددہ تم ایک بہت بھاری بات کو انوکھی بات کو لائے ہو تقاد السماوات تو یا تفت پر قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں وطن شک اور زمین شق ہو جائے وہ تخیر الجا اور پہاڑ ڈھے گر پڑیں ریزہ ریزہ ہو جائیں ان دعو لرحمانی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کی کے لئے اولاد کا دعویٰ کیا ہے فما یم بغی لرحمانی یتخیدہ ولدہ حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے ان کل من فی السماوات والارض اللہ آت الرحمان عبدہ اور ورزمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کے آنے والا ہے لقم و ادا اللہ نے انہیں گن رکھا ہے اور شمار کیا ہے اچھی طرح سے شمار کرنا غکل لحم آتی ہی فردا اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے یقیناً ان ان ہم نے اس کو آپ کی زبان میں آسان کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دیں اور اس کے ذریعے درائیں جھگڑالو قوم کو وقم اهلکنا قبلهم من قرن اور ہم نے ان سے پہلے کتنے زمانے ہلاک کیے هل تحس منهم من احد چہ ان میں سے تو کسی ایک کو محسوس کرتا ہے او تسمع لهم رقزا یا ان کی کوئی بھنک سنتا ہے ہل کسی آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَقْشَى وگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے تَنزِيلًا مِّمَّن خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى یہ اس کی طرف سے اتارا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے الرحمن رحمان عرش پر مستوی ہے قرآن میں سات جگہ عرش پر مستوی ہونے کا ذکر آیا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جو کہتے ہیں کہ پہلے اسمان پہ لیا وہ بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ اترتے ہیں اللہ کا اترنا یہ اللہ کا وصف ہے خاص ہے لَهُمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا وَمَا تحت فسلم اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو تر مٹی کے نیچے ہے تحت ہے وَإن فَإنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ <وَأَغْفَى> اور اگر تو بات جہرن اونچی آواز سے کرے تو پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو جانتا ہے اللہ, اللہ لہو الاسماء الحسن اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں سب اچھے نام اسی کے ہیں آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید کہ میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر کوئی رہنمائی حاصل کرنوں فلمہ اتاہا نودیا یا موسیٰ جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسیٰ انی انا ربک یقینا میں ہی تیر رب ہوں فاخلعنا علیک تو دونوں جوتیاں اتار دے انکا بالواد المقدس توا بے سکتو وادی مقدس توا میں ہے وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَسْتَمِعْ لِمَا يُحَا اور میں نے تجھ کو پسند کر لیا ہے اختیار کر لیا ہے چن لیا ہے پس تو جو تیری طرف ہی کیا جاتا ہے اسے غور سے سن انی ان اللہ اللہ تل ذکری یقیناً میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرتی یقیناً <تَسْعَى> قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا رہا ہے فلا سن کا انہا پس تجھ کو اسے اس وہ شخص نہ روکے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے ورنہ تو ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا یا تو ہلاک ہو جائے گا وما تلقى بيميني كيا موسى اور اے موسی یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قال هي عصاي اتوكل عليها واهوش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى کہا یہ میری لاٹھی ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر جھاڑتا ہوں یعنی پتے جھاڑتا ہوں ولی افیہا معارب اخرار میرے لیے اس میں دیگر فائدے ہیں قالا کہا القیہا یا موسیٰ اے موسیٰ اسے پھینک دے فالقاہا فائدہی حیتن تسعا تو اس نے اسے پھینکا تو اچانک وہ ایک سانپ تھا دوڑتا ہوا قالا خدہا ولا تخف فرمایا اسے پکڑ اور ڈرنا سنعیدہا سیرتہا ال... اولا ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے کا اور اپنے ہاتھ اپنے پہلو کی طرف ملا تخرج من غیر سوئن یہ بغیر کسی ایب کے بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا آیتن اخرا یہ ایک دوسری نشانی ہے مینوری یقین من کی نقب رہا کہ ہم تجھے اپنی چند بڑی نشانیاں دکھائیں اس ہب الا فر امنا انا ہوتا فرعون کی تک جا وہ سرکش ہو گیا ہے قال رب شرح علی صدری اس نے کہا اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے وہ یس امری اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے وحل من لسانی اور میری زبان کی کچھ گراہ کھول دے ہو کو تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لیں وج علی من اہلی اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دے ہارون اخی ہارون کو جو کہ میرا بھائی ہے دود بھی ہی ازری اس کے ساتھ میرا بازو یا میری پشت مضبوط کر دے میری کمر مضبوط کر دے وہ اشری خوفی امری اور اسے میرے کام میں شریک کر دے کئی نسب بہا کا کثیرہ تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں کالا کا کہا قد اوتی تا سل کا یا موسا فرمایا ایموسا بے شک تجھے تیرا سوال عطا کر دیا گیا ہے نُخرا اور یقیناً ہم نے تجھ پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا اذ اوحینا الى امك ما يوحا جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی جو وہی کی جاتی تھی انقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو الله کہ اس کو ڈال دے تابوت میں صندوق میں پھر اسے دریا میں ڈال دے پھر اسے کنارے پر ڈال دے اسے, یعنی کہ اسے جو سمندر ہے وہ کنارے پر ڈال دے گا دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا تو اس کو پکڑ لے گا القئی تو محبت مننی اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی والی تس نا آئینی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے <سلام> <سلام> یہ تو بات واضح سی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ نے یہ اس کے دل میں ڈالا تو انہوں نے یہ کر دیا دشمن سے مراد <تصفح> تمشی اختو کا جب تیری بہن چل رہی تھی تو اس نے کہا ہل ادالو ہوں کیا میں تمہاری رہنمائی کروں جو اس کی کفالت کرے فارا جانا کا الى پس ہم نے لوٹا دیا تجھ کو تیری ماں کی طرف کئی تقرع عینھا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو ولا تحزن اور وہ غم زدہ نہ ہو غم نہ کرے وقتل تنفسن اور تو نے ایک جان کو قتل کیا فل جینا کا من الغم تو ہم نے تجھ کو غم سے نجات دی وفتن لا کا فتون اور ہم نے تجھے خوب آزمایا قلبستہ في سنین في اهل مدینہ تو اہل مدین میں چند سال رہا ثم جئتا على قدر یا موسا پھر تو ایک مقرر اندازے پر آیا اے موسیٰ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تجھے اپنے لیے خاص طور پر بنایا ہے اِذْحَبْ اَنْتَ وَآخُوكَ بِآیَاتِ وَلَا تَنِيَا فِي دِكْرِي تو اور تیرا بھائی میری آیات لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا الى فرعون, فرعون کی طرف جاؤ یقین ان اس نے سرکشی کی ہے له اللہ کہا نا خا فو فرو کا ہمارے رب یقیناً ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیاتی کرے گا یا حد سے بڑھ جائے گا کالا لا تخافا انني معكم اسمع وارى فرمایا ڈرو نہیں یقینا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں فاتياه پس اس کے پاس آؤ فقولا انا رسول ربك پس اس کے پاس جاؤ اور کہو بیشک ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں عذاب نہ دے قد جا کا بھی آیا ایک نشانی لے کے آئے ہیں علاما اور سلامتی ہے پیروی کی, پیر کی انقینا ہماری طرف وہی کی گئی ہے ان من قد کد و طلّہ یقین اس پر ہے جس نے جٹلایا اور منہ پھیلا کالا فمر رب کم آیا کہا تو تم دونوں کا رب کون ہے اے موسا پہلے زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہے کالا علم کتاب لا ربی والا رب ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے اب یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال کیا موسا علیہ السلام اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں فرعون کہتا ہے جی اچھا بتاؤ جو پہلے لوگ گزر گئے ہیں ان کا کیا بنے گا یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ اگر موسا علیہ السلات و یہ کہتے کہ وہ جو پہلے لوگ تھے وہ گمراہ تھے تو فرعون نے لوگوں کو بھڑکا دینا تھا لو جی تمہارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے اور اگر وہ کہتے کہ وہ ٹھیک تھے تو پھر کہتے کہ اچھا ہم تو انہیں کے دین پر ہیں تو موسی علیہ الصلوۃ نے جواب بھی اس کا گول کر دیا۔ علمہ عند ربی فی کتاب لا یدل ربی ولا انسان۔ او پہلے لوگوں کی باتیں چھوڑو اب کی بات کرو دلیل کی۔ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا تھے کیا نہیں تھے۔ اب میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں اب کوئی دلیل ہے تو بات کرو۔ اللہ بی جعل لکم الارض مهدہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا وا سالق الکم فیھا سبلا اور اس نے تمہارے لیے اس میں راستے جاری کیے وہ انزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا فاخرجنا به ازواجاً من نبات شتى تو اس نے اس کے ساتھ کئی قسم کی مختلف نباتات نکالی کھلو کھاؤ اور رعوا انعامکم اور اپنے چوپاؤں کو چراؤ ان فی ذلک لآیات لوللنہ <لِؤلْنُّهَا> یقینا اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں منہا خلق ناکم وفیحا نحید و کم و منہا نخرج کم تارا تن ہم نے اسی میں اسی سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک اور بار نکالیں گے